بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ میں صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم محمد و خانا قرامی اللہ کو السلام علیکم فک اللہ سلسلے درخینا درخت درس میں سے درس نمبر آٹھ آواز راتی مبارکانوں تک پہنچانے کی کوشش ہوں درخت نمبر چھ اور ساتھ میں آپ کو وضو کے واجبات بتا دیا وضو کے واجبات کل سات ہیں ہاں جی وضو کے واجبات کل سب سے پہلے نیت ہے اس کے بعد پھر چہرے کو دہنا پورے چہرے کو ایک دفعہ دوہنا واجب ہے پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ایک دفعہ دہنا واجب ہے تیسرا واجب پھر سر کا مسا کرنا چوتھا واجب اور پھر پاؤں کا مسا کرنا پانچواں واجب پھر یہ جو پانچ واجبات ہے اس کے اندر ترتیب اندر ترتیب جو ہے وہ بھی واجب ہے ترتیب چاہیے ہاں جی یہی عمل جو میں نے بتایا اسی ترتیب سے کرنا اس میں اوپر نیچے نہیں کرنا یہ بھی واجبات میں سے اور ساتواں واجب جو ہے موالات یعنی آپ وضو کے دوران کوئی فالتو کام نہیں کرنا ہے پر عزو کی ہی عملیات تو کرنا ہے البتہ بہت مجبور ہو جائیں تو فوراً اس کام کو کر کے واپس آ جائیں جیسے دودھ ابل رہا ہے گل رہا ہے ابل کے فوراً آپ نے بٹن بند کر دیا یا کوئی پے پانی گر رہا اس کو فرن بند کر دیا ایسے مختصر کام کرنے سے خوش ہوتا ہے خراب نہیں ہوتے لیکن جو ہے کافی دیر تک وضو سے باہر رہیں اور پھر وضو کے اندر واپس آ جائیں پھر تو وہ وضو آپ کو پھر شروع سے انجام دینا پڑے گا ایک یہ آپ کو مجموعی طور پر آپ کو خلاصہ بتا دیا اردو کے واجبات ہاں جی اب اردو کی سنتیں ہیں تو واجبات اور سنت اور مصطحب یہ میں آپ کو بہت بتا دیا تھا واجبات یہ سات چیزیں تو اردو میں ہر صورت میں آپ نے پورا کرنا ہے اور میں سے ایک بھی آپ نے چھوڑ دیا آپ کا عرض باطل ہے اردو جب باطل ہو گیا اس سے نماز باطل ہے تو یہ واجبات پہ سختی سے عمل کرنا ایک بار ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ وضو کے اندر جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں جو چیز واجب ہے بولنا پڑھنا جو چیز واجب ہے وہی نیت ہے صرف نیت بھی دل میں پڑھنا دل میں سوچنا واجب زبان پہ پڑھیں تو بہتر ہے باقی جو دعائیں ہیں وضو کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ دعائیں پڑھنا سنت ہے ابھی آ جائے گا وہ بات تو اب وضو کے سنتیں اردو کی سنتوں سے مراد وہ عمل ہیں جس کو کریں گے تو وضو کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا لیکن اگر ان سنت جو کہا ہے تعلیم پندرہ چیزیں کہا ہے ان میں سے ایک چیز اگر رہ گیا آپ سے نیو پایا بھولے سے کسی وجہ سے تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا آپ کا وضو صحیح ہوگا تاہم مکہ میں کمی آ جاتی ہے یعنی مصحاب چیزیں سننا چیزیں رہ جائیں یا مخروص چیز کا ارتقاب ہو جائے تو اس عبادتوں میں سننا ثباب میں کمی آ جاتی ہے وہ عبادت باطل نہیں ہوتی ہے تو یہ یہ چیز آپ لوگ خاص طور پر ذہن میں رکھیں تو یہ جو پہندران چیزیں آ رہی ہیں کو مصابط وضو میں سے ہیں ان میں سے اگر کوئی چیزیں رہ جائے تو آپ کو وضو باطل نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ کا وضو باطل نہیں ہے لیکن ثباب میں کمی آئے گا اسلامیہ اس کام کو ہر صورت میں کرنے کی کوشش کریں جب تک کوئی مشکل کوئی آزو نہ ہو جائے کیونکہ وزیر تو ہم ویسے کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی پورا کریں تو وضو کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت یہ ہے امن سنانوا شاذ بہر حال وضو کی سنتیں یہ ہا جو ہے ضمیر ہیں اس قابل میں ضمیر بولتے ہیں اردو میں بھی ضمیر ہاں جی سنانو ہا زمین وضو کی پلٹے گا یعنی طہارت شغراء کی طرف پلٹے گا یعنی تحارت سغرا کی سنتیں وضو کی سنتیں ان میں سے پہلا کیا پھل مزماز کلی کرنا کلی کرنا کیا ہے منھ میں پانی ڈال کے تھا انگلیوں سے منہ کے اندر صفائی کرنا یہ کلی کرنا ایک پھلے اس نے شاپ کو ناک میں پانی ڈالنا ہاں جی اور ناک صاف کرنا جھڑنا یہ دو یہ دو سنتیں ہوں گی اور پھر فرماتے ہیں اس کے لیے کلی کرنے کے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے کتنی دفعہ پانی ڈالیں آپ فرماتے ہیں چلو بھر کے ایک دفعہ منہ میں پانی ڈال کے آپ نے کے پھر ایک دفعہ ناک میں کیا اسی طرح اور ناک صاف کیا تو یہ بھی کافی ہے کہ دو دفعہ کریں تو بھی آپ کا صحیح ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ کریں ہاں جی ناک اور یہ کلی اور ناک صاف کرنے کا مرملہ ایک چلو پانی سے ایک دفعہ یا دو دفعہ کریں کسی دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھ میں کل ہوا ہے جن اور کلی کرنا اور ناک صاف کرنا ان دونوں میں سے ہر ایک کل ہوا ہے جن ان دونوں میں سے کل واحد ہر ایک بیگ الفت یغورفا چولو بار پانی ہاں جی ایک چلو بر پانی کے سحک کرنا ہے مرتن ایک دفعہ کر لو چولو چولو بار پانی لے کر ہاتھ گئے کھیور بو گانچو ہاں جی کیور بانچو کھینگ بول اور پھر وہ صاف کرو پھر ناک میں صاف کرو اس طرح تو اب مرتن یا دو دفعہ ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ کے مرضی ہے دونوں سے سنت ادا ہو جائے گا دو ایک دفعہ کریں ہاں جی ناک اور صاف کریں اور کلی کریں تو بھی سنت ادا ہوگا دو دفعہ کریں تو بھی تو میں مرتن ایک دفعہ اور مرتن یا دو دفعہ پھر فرمایا جو ہے ناک صاف کرنے میں اور کلی کرنے میں وہ یوز المبالغہ اس میں مبالغہ کرنا جائز ہے یعنی اب کلی میں مبالغہ یہ کہ آپ پانی منہ میں ڈال کر غار کریں یہ مراد ہے ناگ ناک صاف کرتے مبالغہ یہ پانی کو زیادہ کھینچنا ہاں تاکہ جڑ آگے تک صاف ہو جائے ناک کا پانی کو زیادہ کھینچنا ہے یہ مبالغہ مبالغہ کا لفظی جی معنی کسی کام کو بڑا شراک کے کرنے کے معنی میں تو یہاں جو ہے کلی کرنے میں بڑا شراکے کام کرنا اور ناک صاف کرنے میں مراد یہ ہیں وضو کرتے بعد کلی کرتے ہوئے غرغلا کرنا ناک صاف کرتے ہوئے پانی زیادہ اوپر کھینچنا فرماتے ہیں ان دونوں عمل میں مبالغہ کرنے جائز ہے فیم ان دونوں عمل میں لیکن کب من غیر سومین جب اب روزے پہ نہ ہو روزے کے غیر حالتوں میں یعنی جب آپ روزہ نہ ہو تو آپ جو ہے کولی چکر وغیرہ بکھر سکتے ہیں ناک میں بھی پانی زیادہ اوپر کھینچ سکتے ہیں لیکن اگر روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں پانی آپ کے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے ناک سے بھی آگے جا کے حلق پہ چلی جا سکتی ہے پھر تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اس لیے روزے کو بچانے کے لیے ہاں جی روزے کو خدشہ سے بچانے کے لیے اس میں پھر آپ نے وضو کل لی اور ناک صاف کرتے پھر پانی زیادہ نہیں کھینچنا ہے گرگر نہیں کرنا ہے اور اگر وہ روزہ نہیں ہے تو پھر آپ کرنا بہتر جائز ہے جائز اور سنتوں میں سے کیا ہے وہ تغرار وہ غص ان آپ سے پہلے کہا تھا نا جی وہ چہرے کو ایک دفعہ دہنا واجب ہے پورا پانی پہنچا کر اور دوسری دفعہ دہنا سنت ہے تو تکرار یعنی ریپیٹ کرنا دوبارہ جی دو دوبارہ دو تکرار کرنا ہے غص چہرے کا چہرے کو دہنے کے عمل میں تغرار ولی دین اور ہاتھوں کو دہنے میں تغرار کتنی دفعہ تکرار کرنا ہے ریپیٹ کتنے دفعہ کرنے مارتے ہیں یعنی دو دفعہ یعنی چہرے کو ایک دفعہ دھونا واجب دوسری دفعہ دھونا سنت ہاتھوں کو بھی کونیوں سے لے کر سروں تک انگلی کے سروں تک ایک دفعہ دھونا پورا پانی پہنچا کر واجب دوسری دفعہ اسی طرح پھر دھونا یہ سنت ہے جیسے فرماتے ہیں ایک دفعہ چہرے اور ہاتھوں کا دھونا واجب ہے ابھی دوسری دفعہ دوہنا تکرار کر کے مرتے ہیں. دو دفعہ دوہنا یہ سننا تھے ٹھیک ہے آگے شہزن فرماتے ہیں اور یہاں سے پھر تیسری دفعہ دوہ لیں تو وہ کیا حکم کرتے ہیں ولا یہ تجاوز ہو تجاوز نہیں کرنے چاہیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے مین صلاحی تین دفعہ سے تین دفعہ اگر آپ نے چار دفعہ دوہ لیا آپ کو جو پھر باطل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو شاہ سین فرمایا تین دفعہ سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے یہ حکم بھی اس نے فرمایا التشا فقے میں اچھا دو دفعہ دھونا واجب ہے سنت ہے پہلی دفعہ واجب سنت ہے تیسری دفعہ دہ لیں تو وضو باطل ہے ان کے ہاں سیاسی فرماتے ہیں ہمارے یہاں تیسری دفعہ دھونے سے باطل نہیں ہوتی ہیں لیکن فرماتے ہیں تیسری دفعہ یوں صرف جائز ہے تیسری دفعہ جائز ہے وہ سنت بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں لہذا تیسری دفعہ نہیں دھونے چاہیے اس کی کوئی خجلت نہیں تاہم اگر کسی نے تیسری دفعہ دہ لیا تو پھر اس کا جو ہے وضو باتل نہیں کہا رہا ہے تجاوز آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کے عمل تین دفعہ سے تجاوز نہیں کرنے چاہیے تو سنت دو دفعہ ہو گیا ٹھیک ہے سنت دوسری دفعہ دوہنا سنت پہلی دفعہ واجب جی دوسری دفعہ سننا سنت ہے ہمیں تیسری دفعہ سے زیادہ تجاوز نہ کرے تو دفعہ دہنا یہ چائے شعمل اس سے ہمارا وضو باطل نہیں ہوگا جس سے التشا میں باطل ہوتی ہے اما چاشنی فورمہ تیسری در تو اسے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے پھر باطل ہو جائے گا اور ایک آدمی نے وضو کے بدلے میں وضو کرتے ہوئے چہرے کو چار دفعہ دھو لیا تو پھر وہ آپ کا وضو حاطل ہو جائے گا تو کہا تین دفعہ سے آگے لہٰذا تیسری دفعہ دھونا ہم پہ خواہش باقی واجب پہلی دفعہ سننا دوسری دفعہ لہذا دوسری دفعہ سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی عام حالتوں میں اگر کبھی بولے سے تیسری دفعہ دھو لیا تو آپ کو کوئی وضو کو خدشہ نہیں ہے آپ کا وضو صحیح ہے تو یہ بھی چہرے کو ہاتھوں کو دو سے دو دفعہ دھونا سننا ہاں جی پھر آگے بتائیں وہ سوا کو مسوا کرنا مسواق کرنا بھی سنتوں میں سے تولاً لمبائی میں اردن چوڑائی میں مسوا کرنا یہاں مسواک مراد وہی لکڑی کا مسواک ہے لیکن اگر آواز آج کے ٹوٹ استعمال کرتے ہیں تو بھی بالکل صحیح ہے جیسے کیونکہ مقصد صفائی کرنا ملا وہ ہے زمانے میں آج سے سات سال چھ سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھا تو اسی زمانے کے لحاظ سے لکڑی کا مسواک استعمال کیا اور ابھی جو ہے ہمارے دور کے لحاظ سے اس سے جو ہے زیادہ صفائی کرنے والی چیزیں اگر مل جاتے ہیں تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ دوائی لگا کے بھی دوائی کے بغیر بھی مسوا کے جگہ پر لکڑی کی مسوا نہیں ملے تو ٹوتھ برش جو ہے اسی کو ابھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مسوا کے جگہ پر اس سے بھی صفائی حاصل ہو جائے گی کچھ نہ کچھ اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی دوائی بھی لگا دیا تو بھی صحیح ہے اس سے آپ کا وضو صاف ستھرا ہو جائے گا دان اور اس میں کوئی آرس نہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں مسوا کے جگہ پر وش واق مسوا کرنا طول و عرض میں فرماتے ہیں لمبائی چوڑائی دونوں میں کریں ان وش الواق اگر نماز کے وقت میں گنجائش ہے تو اگر وہی زا اگر وقت تنگ ہیں اگر آپ وضو کو لمبا کریں آپ کی نماز قزا ہونے کا خطرہ ہے احاطوں میں تو ان میں سے ایک کریں یا طول میں مسوا می کریں یا عرض میں کریں یا لمبائی میں یا چوڑائی میں کریں وہ برماتے ہیں یہاں ایک حکم اگر آپ کو لکڑی کا مسواق بھی نہیں ملتا ہے آج کل کی دوسری چیزوں کا بھی نہیں ملتا ہے تو پھر فرماتے و یا جوز جیسے بھی کرواس ان خشن کرواس لباس کے معنی میں خشن ان کسی خوردرا چیز سے کھردرا کپڑے سے بھی آپ مسوا کر سکتے ہیں دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں اول اصابی یا انگلیوں کو اس طرح سے صحیح رگڑ کر دانتوں کو تو بھی آپ دانتوں کو مسوا کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اس باقی جمع ہیں انگلیوں کے ذریعے سے بھی آپ دانتوں کو صحیح صاف کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں ہاں جی درہ کپڑے کا استعمال اور انگلیوں کے ذریعے سے دانتوں کو مسواک کی استعمال کرنا ان لم یا حضر الخشوی یہ اس وقت اگر حاضر نہ ہوئے نہ آپ کو نہ ملے خشوی لکڑی کا مسواک اگر لکڑی کا مسواک نہ ملے تو اس روم آپ کے لیے جائز ہے اور لکڑی کا مسواک ملے تو لکڑی کا مسواک ہے یہ آج کل کے ٹوتھ پیس وغیرہ ہے ٹوتھ بروشیں ہاں ہم ذرے سے اس کو استعمال کریں ہاں جی وہ لکڑی نہ ملنے کے سمے پہ ہماری میں وہی لکڑی تھا وہی آخری تھا سر سے دونوں بھی وہی تھا اس لیے انہوں نے اسے کا ذکر کیا لیکن آج کل کے ہمارے جدید دانتوں کو صاف کرنے والی ٹوٹ برش، ٹوٹ بروش ٹوٹ پیس وغیرہ کا استعمال آپ بالکل اس مقام پر کر سکتے ہیں اور بالکل صحیح ہے اس سے ہاں جی کا قائم مقام ہے اور بہتر صورت میں ہمارے دانتوں کو صاف کرتے ہیں لہذا آپ اس کو اس مسواک پر استعمال کر سکتے ہیں تو ایک سنت کیا ہے اردو کا مسواق ہو گیا ہاں جی اس کے بعد فرماتے ہیں اردو کی سنتوں میں بس مالا تو بس مالا جو ہے عربی زبان میں ایک جملے سے مزدار بناتے ہیں بول کو بسم اللہ میں نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا اس کو بسم اللہ بولتے تو بل بسم اللہ تو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا کب سننا تھے پھر ابتداء ورزو کے شروع میں ارضو کے شروع سے مطلب یہ کہ نیت پڑھنے سے پہلے جب ہاتھ دہنے لگ جائیں گے نہ کلائیوں سے نیچے شروع شروع میں اس بعد آپ جو ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھیں تو بسم اللہ پڑھنا وضو کے ابتدا میں یعنی چہرہ دہنا شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ پڑھیں بلکہ کلائی دوستی ہوا ہوتی ہیں آپ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں فرماتی ابتداء میں پڑھنا ارضو کہ وہی نصیت اور اگر آپ کو بھول جائیں ابتدا میں پڑھنا تو حفیل آسنا آئے تو پھر آپ ارضو کے درمیان میں بھی جب بھی آپ کو یاد آئیں پڑھ سکتے ہیں تاکہ بسم اللہ کے ثواب آپ کو ملے کیونکہ بسم اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی فرمائے جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہو جائیں اور امن فرمائے وہ بے نتیجہ ہے دمبوردہ ہے کہاں ہاں اس میں برکت اور خیر نہیں فرمایا لہٰذا ہمارے ہر مرمی وضو میں بھی غسل میں بھی تحمن میں بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے ہاں جی یہاں بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے شاتن فرمائیں بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ تو الت البتداء وضو کے شروع میں پڑھنا مستعفی وہی نصیب اگر آپ کو شروع میں پڑھنا بھول جائیں تو فی الحال آسنا آئی تو پھر آپ وضو کے درمیان میں بھی آپ دو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کل بتایا تھا پورے سر کو سر کے بعد ایسا کا مسئلہ کرنا جیسے اگلے سامنے والے اسے کوئی چاروں گولیوں سے یہ تو واجب ہے اماں جو ہے پورے سر کو مسق کرنا یہ کب ہے وہ یہ مشتاب ہے وہ اجتیاب اور پورے سر کو مسہ بالمس مس اجتیاب گہر لینا رس سر کو بل مس کے ذرے سے گئے لینا پھر کب ہے پھر آزمینتی گرم آزمینہ زمان سے وقتوں میں ول امکنہ جگہوں میں گرم, گرم وقتوں اور گرم جگہوں پہ پورے سر کو آپ مسئلہ کر سکتے ہیں پورے ساتھ پہ ہاتھ ایک دفعہ پھرا سکتے ہیں پھر تو آپ آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں ہاتھوں کو تو یہ آپ کا پورے سر کا مسہ ہو جائے گا فرماتے ہیں آپ کے جو ہیں لیکن ایک دفعہ کرنا ہے جب یہ پورے سر کو مسا کریں تو بھی ایک دفعہ کرنا ہے آگے فرماتے ہیں وہ محسوس ظاہر ہو کا اور پھر آپ کے کان کے ظاہر حصوں کا وہ خیر تخلیل باقی نہیں ہے اندر کے حصے میں انگلیوں کے ذریعے سے خلال کرنا یہ دونوں وہ مس رقاب گردن پہ بھی ہاتھ پھرانا یہ کب سنت ہے پھر ریا ہے ہاں جی ہوائیں چڑھنے کی وجہ سے گرد و غبار والی ہوائیں چلنے کی وجہ سے وہاں آپ خان کے ظاہر سے اندرونی ہنسیں گردن کا بھی آپ مسا ہم پہ بھی ہاتھ پھرائیں لدا فی الغ مٹی کو ہٹانے کے لیے بھی بلا لِم آتا لیکن اس میں آپ نے خاص خیال لے رہا ہے آپ نے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے وہی کا جو اردو سے آپ کا ہاتھ گیلا ہوا ہے نا اسی ہاتھ کو پھیرانا ہے اسی ہاتھ کو آپ نے گردن پہ بھی پھیرانا ہے گردن پہ آپ کے ہاتھوں کا پش پھلانا ہے کانوں میں ایک انگلی کان میں ڈالنا ہے ایک کنگ کے پیشے ہاتھ پھہرانا ہے عام طور پر جو بڑے انگوٹھی سے کان کے پیچھے ہاتھ پھلانا ہے چھوٹے جو شہادت کی انگلی ہے وہ کان کے اندر پھیرانا ہے اور گردن کے اوپر جو ہے آپ کے ہاتھوں کا پش والا حصہ کیونکہ سر پہ آپ کا تو گردن پہ ہاتھوں کا پش والا لگ تو سارے اعضاء کو ایک ایک مسئلہ استعمال ہو گیا تو یہ مجموع تو پر آپ کو ارضو کے چند سنتیں بتا دیا باقی انشاءاللہ ہم کل بتا دیں گے اور بھی ہیں اللہ اللہ آپ کو سلام رکھیں ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیعات